اللہ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 جا سے عورتوں کا بے پردہ فاشانے کے ساتھ جاہلیت کی یادیں ہیں یہ اسلام کی یادیں نہیں ایک طرف جبکہ پورے خداوتی سینوں سے بنا ہے نورے خداوتی رکھنے والے سینے نہیں رہے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 دوسری بحث کے اندر کے علماء کے اختلافات پیش کیا جائے گا تیسری بحث کے اندر اصلاف کی طرف سے بدعات ہاتھانہ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 سمجھ نہیں آ رہا ہے سمجھ نہیں آ تو ہے تو پر ستر پردھا آج پچاند پیش ہیں اور جناب پانچویں نمبر پر خلاصہ خلاصہ کیس لیا جائے گا بطور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 سب سے پہلے آنے کروں گا اس کا لوگ کون کو کہتے ہیں سو لغت so والے بات متفق ہیں اس کو مین لے دا کر من الارتفاع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 پانی سو تین سو اسی سو پہلے کے بعد اتر پردیش میں سمجھ نہیں آیا پھر ان کی بات کے اندر کی گئی اور جو بعض آخری نظر آتا ہے وہ تو اچھا اچھا اور وہ میں امام شاستری کا نام آپ جانتے ہیں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 کتنا دیر امام شاستری کو آپ یہ پہلے امام پر جو ہے نا یہ پہلے ابو بات کر دوسرا طریقہ اور وہ ہے اور پرانے yup. مطق... مطا... <episodes> نئے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 اور وہ حضرات جو ہے جائے اپنا جب وہ لوگ کس معنی معیشم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 الأمر الغاني إن جميع ما ورد في ظلم البدع من نحو قوله قل الله عليه وسلم كل بدع تلك باقنا على عموبي باقنا على عموبي الأمر الغالث والقول بأن البدع لا تدخل إلا في العادية التي رابط فيها من التعبد وأن طريقة انتشام البدع إلى قبيحة وحسنة والقبيحة إلى حرام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 ومحمد الزرقاني بل جرى عليها عمل واصحاب مالك المتاخرين كالقطاط وغيره وبنى عليها العاصم الفرق بين القاعدتين المذكورتين والي هذا ذهب الامام النووي والامام ابن عبد السلام شيخ الشيخ القرافي وغير واحد من اصحاب الشافعي مبنيه على تكاتف الامور ايضا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 کا خلاصہ دو طریقے ہیں نا ایک شاستری متفر مالکیا اور امام شاستری کا طریقہ دوسرا شاستری اور بھائی ہاں نام کیا کرے گا یہ پہلا تیسرا جو ان کے نزدیک سمجھو کبھی حسا نہیں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 امام مالک میں سے ان کا نام ہے امام بن شاہ ابن الشاہ کے نام سے مشہور ہے انہوں نے بھی ترغیب تہذیب کی یہ اصلاح کیا فروخت کہتے ہیں کہ فروخ جو نا اس کی ساری باتیں جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہیں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 اور اپنی مسلمان بیویوں کو اپنے مسلمان وغیروں کو پتاروں سے بچانے کے لیے ضروری ہے یہ تو دینی امور کی باتیں اب ہم بنیادی امور کے اندر بھی اسی طرح کی سختی کریں ہمارے گھر میں بد بد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 امام پوچھا کسی نے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 وہ اعطانی عشرہ اور دس فلم دی جاؤ اس طرح بھی تحقیق والا تن کھولو ادھر جس طرح لکھا ہوا ہے ساتانی عشرہ کرو اس طرح بھی تحقیق والا تن کھولو شان رہے پھر فرمایا ان الا حیفۃ کا سنتوں وناخذ الدقیق بدعت <تص _تصف>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 سفید لڑا نہیں رہی ہے جو ابھی تک بات پہنچائی گئی ہے نا یہ ایسے ہی نہیں کسی نے کہا نے کہا شراب ہاں ہاں کسی نے اس تک یہ بات بھی پہنچائی تھی شاید محمد آسمان کی طرف سے دیکھتے تھے